نحمده ونصلم ونصلم على رسوله الكريم أما بعض فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع السبيل من أناب إليه ثم إليه مرجعكم فحكم بينكم صدق الله العزيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا عَلَيْهِ وَسَلِّمُ اللہ نبی محترم حضرات اس وقت میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے آیت مقدسہ اپنے مضمون اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے تو بہت ہی جامع ہے میں اس وقت اس حوالے سے کوئی طویل تقریر تو نہیں کرنا چاہتا لیکن عیسائیت کے جو اہم پہلو ہیں ان کو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کروں گا عیسائی مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے بد طبی سبھی لمن انا بل ان لوگوں کی پیروی کرو کہ جو میری طرف رجوع کرتے ہیں اس آیت کے ترجمے سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ان محبوب اور مقدس بندوں کی معیت اور ان کی ہم نشینی اور ان کی نشست اور ان کی صحبت اختیار کرنے کا اس آئے مقدسہ میں حکم دیا ہے حضرات مکرم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بندوں کی ہم نشینی اور ان کی دوستی اور ان سے وابستگی ان سے عقیدت اور محبت یہ اتنی عظیم چیز ہے کہ اور اتنی مفید ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے آج ہم جس صورت حال سے دوچار ہیں اور ہماری اسلامی سوسائٹی میں اور ہماری معاشرتی زندگی میں جو اضطاب اور بے چینی اور پریشانی پائی جاتی ہے ان سب کا باعث یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ کے محبوب بندوں اور اللہ کے ان مقدس بندوں کی محفل میں ان کی صحبت میں اور ان کے ساتھ نشست اور برخاست میں ہم نے بڑی غفلت کا پہلو اختیار کیا ہوا ہے ہمارے اس دور میں ہمارے اس معاشرے میں جو بگاڑ اور جو فساد نظر آ رہا ہے اس سب کی وجوہات دوسری اور کیوں دوسری کیوں نہ ہوں لیکن بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج ہم اللہ والوں کی اور اللہ کے جو ہے پیاروں کی مجلس سے اور ان کی صحبت سے بہت دور ہو چکے ہیں اس عید مبارک میں اللہ و تعالی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے ہمیں یہ حکم دیا ہے, حکم دیا ہے کہ وہ طب سبیلا بندۂ کے ان مقدس اور ان پیارے لوگوں کی پیروی کرو کہ جو میری طرف رجوع کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ان نفوسِ قدسیہ کی اور ان جو ہے محبوبوں کی کہ جو اللہ تبارک کے احکام کے آگے اپنا سر خم کیے ہوئے ہیں انہی کی تم پیروی کرو اور انہی کی صحبت اختیار کرو اور انہی کا راستہ اختیار کرو انہی کے راستے پر چلو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائی مبارکہ میں کس نفیس انداز سے اپنے ان محبوب بندوں کے رستے پر چلنے کا حکم دیا ہے اور ان کی تعلیمات کو اپنانے کا اور اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ میرے ان محبوب بندوں کی راہ پر اور ان کے اس طریقے پر اور ان کے ان راستوں پر جب تم چلو گے تو پھر جو ہے تمہیں میری خوشنودی حاصل ہو جائے گی یہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے ان محبوب بندوں کا راستہ اختیار کیا من انا ان لوگوں کا راستہ کہ جو میری طرف رجوع کیے ہوئے ہیں یہاں توجہ طرف جو ہے وہ مقام یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالی نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ تم قرآن کے راستے پر چلو تم حدیث کے راستے پر چلو یعنی یہ بڑی اہمیت کا اہلو ہے اس مبارکہ میں کا جو مضمون ہے اس میں سب سے بڑی اہمیت اس بات کی ہے اور غور کرنے کا جو ہے وہ مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ و طب سبیلا قرآن و طب سبیل القرآن و طب حدیث کے راستے کو اور قرآن کے راستے کو اختیار کرو یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا یہ کہ وہ طبل طبیلا متانا بہت رہی اللہ تبارک بطالہ اس غیب کا جاننے والا ہے عالم الغیب ہے اس وقت جو موجود ہے اس کا بھی جاننے والا ہے اور جو موجود نہیں ہے اس کا بھی جاننے والا ہے اور جو کچھ موجود ہو چکا اور جو کچھ موجود ہونے سے پہلے تھا وہ سب اللہ تبارک بعالی کو جو اس کی خبر ہے اور اس کا علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ علم تھا اور اس کو یہ خبر کی خبر کیا بلکہ وہ علیم المزاج صدور ہے وہ یہ سب علم رکھتا ہے وہ سب جانتا ہے کہ اس کے بندوں میں کچھ ایسے پیدا ہوں گے کہ جو قرآن کا نام لے کر اپنی منمانی کریں گے قرآن کا لبادہ اوڑھ کر الحاظ کا راستہ اختیار کریں گے اور اس بے کے راستے کو اس بے کے طریقے کو وہ کہیں گے کہ یہ قرآن کا راستہ ہے یہ حدیث کا راستہ ہے تو اللہ قبار تعالیٰ نے اس لیے یہ حکم نہیں دیا کہ قرآن کا راستہ اختیار کرو اور حدیث کا راستہ اختیار کرو بلکہ حکم یہ دیا کہ بس انا لیا میرے محبوب بندوں کا راستہ اختیار کرنا اور میرے محبوب بندوں کے طریقے کو اختیار کرنا اس راستے کو تم نے اگر اختیار کر لیا تو تم کامیابی سے ہمکینار ہو جاؤ گے اب وہ راستہ اللہ کے بندوں کا کون سا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رائے کریمہ میں اس کی نشان نہیں فرما دی نہ صرف یہ کہ اس راستے کی اس کی نشاندہی فرمائی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان محبوب بندوں کے راستے پر چلنے کے لیے دعا بھی تعلیم فرمائی اور یہ فرمایا کہ تم اس طرح سے میری بارگاہ میں دعا کرو جیسے کہ میں ہوا کہ اس اللہ ہمیں تو چلا سیدھے راستے پر ہمیں <سید> چلا سیدھے راستے پر اور سیدھا راستہ کن کا ہے آگے فرمائیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام اکرام فرمایا ہے نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے کیا ہے صراط سراط الم کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا غیب المقدوبی عالیہ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا قہر نازل ہوا جن پر تیرا ازد ہوا ان کے راستے پر ہمیں جو ہے مت چلا بلا اور نہ ہی جو ہے گمراہوں کے راستے پر ہمیں گمراہوں سے بھی بچانا تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پر یہاں پر یہ تعلیم تھی کہ تم یہ دعا کرو کہ ہمیں اپنے محبوب بندوں کے راستے پر چلا اور محبوب کے بندے کون ہیں اور جن پر اللہ سے بارت و تعالیٰ کا انعام وکران ہوا یہ بھی اللہ سے بارہ نے دوسرے مقام پر قرآن کریم شادم ہے رفیع تھا कि یہ بولو جن پر اللہ تعالیٰ نے اور اقرام پر کون ہیں وہ وہ ہیں یعنی امبیا علیہ السلام ہیں اور صدیقین ہیں اور طالحین ہیں اور ہیں فرمائیں کہ یہ بہترین تمہارے رسید ہیں یہی بہترین تمہارے ساتھی ہیں تو ان کے راستے پر چلو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کی صحبت اور ان کی ہم نشینی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان نفوسِ کی معیت اور ان کی صحبت اور ان کی بارگاہ میں حاضری دنیا اور آخرت دونوں جہان میں کامیابی کا ذریعہ ہے اور سرکار دو علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اشار مبارک میں یہ واضح فرمایا اپنے صحابہ کو مقاصد فرماتے ہوئے اشاد ہوا کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں تمہارے بہترین لوگوں کو نہ بتلا دوں کہ تم میں سے بہترین کون ہے صحابہ نے عرقی رسول اللہ ضرور ہمیں بتلائیے کہ ہمارے اندر بہترین لوگ کون ہیں ہمارے اندر نیک لوگ کون ہیں فرمایا کہ تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں کہ, رؤو اللہ کہ جب ان کی زیارت کی جائے اور جب ان کا کردار کیا جائے تو اللہ تبارک مطالعہ یاد آ جاتا ہے اللہ تبارک مطالعہ کی یاد آ جائے یہ تمہارے بہترین لوگ ہیں تو یہ ہیں وہ اللہ کے محبوب بنو کہ جن کو دیکھنے سے اللہ تبارت و تعالیٰ یاد آ جاتا ہے اسی لیے اللہ تبارت العالیٰ نے ان کی معیت اور ان کی ہم نشینی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ ان کی صحبت میں رہو اور ان کے ساتھ بیٹھو ان کے ساتھ اٹھو اور ان کی ہم نشینی اختیار کرو اور یہی نہیں کہ یہ حضرات صرف جو ہے اپنی دنیاوی زندگی میں اپنی صحبت سے اور اپنی معیت سے اور اپنی ہم نشینی سے پیدا ہمیں پہنچاتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی ان حضرات کا ان کی صحبت کا اور ان سے عقیدت و محبت کا آخرت میں بھی اور اس جہان کے بعد جو دوسرا جہان ہے یعنی عقبہ کی زندگی میں بھی ان کی معیت جو ہے وہ کام دیتی ہے سرکار ابو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو تم اپنے مردوں کو نیک لوگوں کے درمیان دفن کیا کرو اس لیے کہ مردے کو اپنے برے پڑوسی سے تکلیف پہنچتی ہے اس طرح سے جس طرح سے کہ زندہ شخص کو اپنے پڑوسی پڑو سے تکلیف پہنچتی ہے آپ دیکھیے کہ کیسے واضح انداز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے ان محبوب بندوں کی عظمت کو بیان کرنا اور اس سے یہ واضح ہو گیا اور یہ ظاہر ہو گیا اللہ والوں کی مالیت نہ صرف دنیا میں جو ہے وہ صرف فائدہ دیتی ہے بلکہ اقبا کی زندگی میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے اسی لیے جو ہے اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے درمیان ترقی جو ہے وہ اگر کوئی گناہگار بھی وہاں پر مدفون ہو جاتا ہے تو ان کی قربت سے اور ان کی نزدیکی سے اس کو جو ہے برکت حاصل ہوتی ہے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اور یہ تو جو ہے اقبال کی زندگی میں اور جب کل میدان محشر میں جب حساب و کتاب ہوگا اور اللہ و مطالعہ کی بارگاہ میں جب سب کی حاضری ہوگی اور اللہ سبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں جانے کا حکم عطا فرما دے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں جانے کا حکم ہو جائے گا تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا ہوگا یہ کہ جب جنتی لوگ جنت میں جانے کے لیے تیاری کر رہے ہوں گے جنت کی طرف رواں رواں ہوں گے تو یہ جہنمی لوگ لائن بنا کر ایک قطار بنا کر کھڑے ہو جائیں گے اور جنتی جن لوگ جب گزر رہے ہوں گے تو توجہ کے ساتھ ان کو دیکھ رہے ہوں گے ان کو پہچاننے کی کوشش کریں گے جب ان کو پہچان لیں گے تو پھر اس طرح سے جنتی جن لوگوں کو جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ اما تاری اندی سطح سربت و باغ اندی آت آت مدو فيسفع له فيسفره الجنة أو كما قال فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے جہن جب تب میں کھڑے ہوں گے قطار میں کھڑے ہوں گے کسی بھی جہن نتی کو جب یہ پہچان لیں گے تو وہ اس سے یہ کہیں گے کہ اے تم نہیں جانتے ہو کہ میں پڑا ہوں تم نے مجھے نہیں پہچانا کہ میں کون ہوں میں وہ ہوں کہ جس نے جو تمہیں پینے کے لیے جو ہے ایک, ایک بھوت پانی دیا گا جس نے تمہیں پانی کے لیے کے پینے کے لیے مرمت کیا تھا جن جس اور بات تو وہ ہوں گے کہ جو یہ کہیں گے کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا میں ہوں, میں وہ ہوں کہ جس نے تمہیں وزو کے لیے پانی فراہم کیا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں جب پھر جب وہ شخص نتی اس کے بارے میں شفاعت کرے گا کہ تیرے اس بندے نے مجھے جو ہے وزو کے لیے پانی دیا تھا تو اس کی بکی فرما دے اللہ تبارک و تارا اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور اس کی سفارش کے باعث اس جہنمی کو جنت میں فرما دے گا آپ دیکھیں کہ یہ ہے اللہ کے بارکہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ معیت اور غربت اور ان کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ وابستگی کا خلا کہ کل میدان محسر میں اتنی دوستی بھی جو ہے ان کی سفارش اور ان کی جو ہے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی تو بس یہی سے آپ سمجھ لیں کہ جب ہم ہم تو کل قیامت میں ایک اللہ کے محبوب بندے کے ساتھ ایسی وابستگی فائدہ پہنچائے گی تو سرکار بہت سے آتی کالان جو سارے محبوبوں کے محبوب ہیں اور سارے ولیوں کے ولی ہیں تو کل جب, جب, جب کل قیامت قائم ہوگی تو ان کے ماننے والے جب ان کی بارگاہ میں ارد کریں گے کہ یہ حضور غو سے عالم اللہ تعالیٰ ہو ہم وہ آپ کے غلام ہیں کہ دنیا میں ہم جو ہے آپ کی گیارہویں شریف تر کر, کر آپ کی بارگاہ میں ہم یہ ہدیہ اور یہ نظرانہ پیش کیا کرتے تھے آج اللہ کی بارگاہ میں آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے آج اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیجیے کہ حضور صدر رضی اللہ تعالیٰ ہو اللہ کی بارگاہ میں سفارت فرما دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے ان اللہ کے محبوب بندوں سے دوستی اور ان سے عقیدت اور ان سے محبت اور ان سے الفت اور ان سے وابستگی کا فائدہ کہ کل قیامت میں بھی ہمیں ان کی دوستی کام آئے گی اور دنیا میں تو جو ہے وہ سب جو ہے وہ دیکھ ہی رہے ہیں اور دنیا میں تو سب جو ہے وہ جانتے اور مانتے اور پہچانتے بھی ہیں لیکن قیامت میں بھی ان شاء اللہ ان کی دوستی جو وہ کام آئے گی حقیقت یہ ہے کہ سرکار دوارا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے جو ہےتوں کے بارے میں اور اپنیوں کے نیک نیکیوں کے بارے میں اور ان کی صلاحیت کے بارے میں یہ ساتھ فرمایا ہے کہ میری امت کے جو نیک لوگ ہیں ان کی صحبت اور ان کی مالیت کیسی ہے فرمایا کہ وہ لوگ جو نیک ہوتے ہیں ان کی صحبت ایسی ہی ہے جیسا کہ کسی اکر فروش کی دکان پر چلے جانا اور برے لوگوں کی صحبت اور برے لوگوں کی نوعیت اس کے بارے میں فرمایا کہ لوہار کی بھٹی کی طرح رہ. لوہار کی جو بھٹی ہوتی ہے برے لوگوں کی صحبت اس لوہار کی بھٹی کی طرح رہ. اس فرمانۂ نبوی کا مقصد یہ ہے اور اس کا جو ہے وہ مخہوم یہ ہے کہ دیکھیے نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنا ان کے پاس کسی وقت چلے جائے اگرچہ وہاں جا کر کچھ اور کچھ بھی نہ سیکھے تو کم از کم جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی مائیت میں بیٹھ کر کم از کم ان کی برکت سے تو مستفید ہوگا ان سے وہ کچھ حاصل نہیں بھی کر سکا تو مات کم از کم ان کے پاس بیٹھ کر ان کے اور ان کی صحبت کی برکت سے تو وہ مستفید ہوگا ایسے ہی جیسے کہ ادر فروش کی دکان پر اگر کوئی چلا جائے وہ ادر نا بھی خریدے تو دکان پر اگر وہ بیٹھا ہی رہے تو کم از کم اس کو عطر کی خوشبو تو آتی رہے گی یہ تو نہ تو یہی اللہ کے محبوب بندوں کی شان ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی چلا بھی جائے کچھ وہاں پر جو ہے یعنی کوئی گپت و سنید نا بھی کرے لیکن صرف ان کی ہم نشیری اختیار کر لے تو ان کی برکت سے ضرور جو ہے ہمارا لال ہوگا لیکن گرو کی صحبت اور کہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے وہاں اگر لوہار کی بھٹی کے پاس اگر چلا جائے کوئی چیز نہ بھی بنوا رہا ہو کوئی اوزار نہ بھی اس کو جو ہے وہ بنوانا ہو لیکن وہاں پر اگر جا کر بیٹھ جاتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے حال یہی ہوتا ہے کہ جناب بھٹی کے سوئے سے اپنے کپڑے کالے کر لے گا اور یہ بھی ممکن ہے کہ بھٹی میں جو کوئلے وغیرہ چل رہے ہیں اور نہیں تو اس اس کی چنگاری ہی جو کو پہنچ سکتی ہے جس سے اس کا لباس جل سکتا ہے اس طرح سے اس کو ضرور اور نقصان پہنچے گا تو یہی حال جو ہے بروں کی صحبت کا ہے کہ اگر بروں کی صحبت میں جا کر وہ برا نہ بھی بنے تب بھی جو ہے وہ وہاں جا کر جو ہے برا کو کہلائے گا اور اس پر اجتحام تو ہوگا اس کے بارے میں برائی کا بہن تو پیدا ہو جائے گا اس لیے سرکار وب صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے لوگوں کی مالیت اور ان کی صحبت کو اکر فروش کی دکان جو ہے وہ قرار دیا اور برے لوگوں کی صحبت کو لوہار کی بھٹی قرار دیا تو حقیقت یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت جو ہے وہ ایسی مفید ہوتی ہے اور ایسی فائدہ مند ہوتی ہے کہ اس کی برکت سے اور اس کے فیصل سے اور اس کی اس کی فادیت سے جو ہے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ کے محبوب بندوں کی کیا شان ہوتی ہے اور اللہ کے محبوب بندے کیسے ہوتے ہیں اس کی علامت اور اس کی نشانی تو سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اشادات میں اشاد, اشاد, بیان فرمائی اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ اداروں کو ذکر اللہ جب وہ یعنی دیکھنے میں آتا ہے جب ان کو دیکھا جاتا ہے جب ان کی زیارت کی جاتی ہے تو یار اللہی سے دل گھروں پر ہو جاتا ہے ان کی یاد سے اور ان کے ذکر سے اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر زبان سے جاری ہو جاتا ہے یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو میں یوں بھی ارد کر سکتا ہوں کہ دیکھیے یہ ایک یعنی یوں سمجھنے کے ایک فائدہ بھی ہے کہ جس قسم کے ماحول میں کوئی شخص چلا جائے تو وہ اسی ماحول میں رنگ جاتا ہے بروں کے ماحول میں چلا جائے تو بروں کے ماحول میں رنگ جائے گا نیک لوگوں کے ماحول میں چلا جائے گا تو نیک لوگوں کے ماحول میں رنگ جائے گا اللہ والوں کی صحبت اتیار کر لے گا ظاہر ہے کہ وہاں پر اللہ کے ذکر کے علاوہ اور ہوتا کیا ہے وہ اللہ ہی اللہ یعنی ذکر الہی جو ہے وہ کرتا رہے گا اور اس کے اگر برقروں کی صحبت میں جا بیٹھے گا تو ظاہر ہے کہ جناب فرس کو فضور ہی کی باتیں اس کی زبان پر جاری ہوگی دنیا جہان کے جو ہے وہ اس سے کہانیاں جس سے نقسانی کاحساس جو ہے پھڑکتے اس کی زبان پر ایسے قصے کہانیاں ایسے جو ہے ایسے جو ہے اشہار ایسے جو ہے وہاں کے جو ہے وہ اشح اور ایسے جو ہے وہ یعنی الفاظ جاری ہو جائیں لیکن جو اللہ کے محبوب اختیار کیے ہوتا ہے تو جب بھی آپ دیکھیں کہ اس کی زبان پر ذکر علاجی جو جاری ہوتا ہے اور اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کون جو ہے وہ बुरों کی صحبت بیٹھنے والا ہے اور کون कौन ہے وہ نیکیو کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے آپ کبھی کسی موقع پر جا کر ایسے وقت میں جب کہ وہ بالکل بے خبر ہو اس کے ساتھ جا کر کوئی ایسا, ایسا معاملہ کر ڈالے جو और اور خوف سے متعلق ہو تو آپ دیکھیں کہ جو اللہ کی یاد میں مصروف ہونے والا ہے اللہ کی بلو اور اللہ کے محبوب بندروں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے ایسے شخص کے पास جا کر جب اچانک آپ کے ساتھ ایسے معاملے کا مظاہرہ کریں گے کہ جو ڈر اور خوف سے تعلق رکھتا ہے تو وہ شخص کہ جس کو اللہ کے محبوب بندوق معیت حاصل ہوگی وہ ایسے وقت بھی ایسے خوف اور ڈر کے وقت بھی اللہ کو یاد کرے گا اس کی زبان پر لفظ اللہ جاری ہو جائے گا لیکن بروں کی مائیت کا رہنے والا بروں کی صحبت کے رہنے والا اس کو اگر آپ اس طرح سے اچانک جا کر ڈرائیں گے تو اس کی زبان پر جو ہے برے ہی الفاظ اور برے ہی کلمات جاری ہوں گے تو یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ ہوگا کہ وہ ہر وقت جو ہے جناب اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو جو ہے وہ رکھتا ہے اور یہی نہیں بلکہ وہ جب اس دنیا سے رقب ہو جاتا ہے تو دیکھیں آپ کے قبر میں بھی جو ہے وہ یاد علاحی میں مصروف رہتا ہے اور یہ بات ہمیں حضرت علیہ السلام کے واقع سے معلوم ہوتی ہے کہ حضرت علیہ السلام جو اللہ کے محبوب نبی اور اللہ کے محبوب پیغمبر ہے جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ کو معلوم ہے بارا آپ سن چکے ہیں کہ سرکار بالکل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شب کسی احمر میں حضرت نسا علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اور فرمایا تھا کہ میں اس وقت کسیب احمر سے گزر رہا ہوں یہاں حضرت نصار علیہ السلام آرام فرما ہے اپنے مزار میں اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر تو بس یہاں کا آپ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا بارہ کر تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں کہ دنیا میں بھی جو ہے ان کی زبان ذکر الہی سے جو ہے وہ تر ہوتی ہے اور جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو اقبا کی زندگی میں بھی اور عصر زندگی میں بھی یہ اللہ سبارک و کی یاد کرتے رہتے ہیں اس لیے کہ ان کو دنیا میں بھی جزت اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی تھی اور آخرت میں بھی ان کو جزت جو ہے وہ ذکر الہی میں ملتی ہے اس لیے جو ہے یہ دنیا اور اقبا دونوں جہاز کی زندگی میں رس النشان ہوتے ہیں یاد الہی سے اور سے اور بس, بس یہی اس ایپ کا پیغام, پیغام ہے کہ وہ تبیل ان لوگوں کی صحبت اور ان لوگوں کے راستے پر چلو کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو خم کیے ہوتے ہیں برے لوگوں کی صحبت اس دنیا میں بھی اور کل جو ہے وفبا کی زندگی میں بھی ضرور رسم اور انتہائی تکلیف دے ہوگی اور اس کے لیے جو ہے کہنے کو جو ہے یہ لطیفہ ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بروں کی صحبت جو ہے وہ بہت بری ہوتی ہے برا جو ہے وہ گنا بھی بنے تو برا ضرور کہلا کہ چوہے اور مینٹک میں دوستی ہو گئی اور اس قدر کی دوستی بڑھ گئی کہ جناب ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے آخر کا جناب چوہے نے ایک لیا اور اپنے پاؤں میں باندھ دیا وہ نے اپنے میں لیا تو جب چوہے کو اپنے دوست کی یاد آتی تو جناب وہ دھاگا کھینچ لیتا مینک اس کے پاس پہنچ جاتا جب مینک کو جو ہے چوہے کی دوستی اور اس کی یاد آتی تو جناب مینک جو ہے دھاگا پھینک دیتا اور چوہا جو اس کے پاس چلا ایک روز ایسے کچھ معاملہ ہوا تو جناب چیل کی نظر پہنچ گئی اور چیل اور نے جناب شکار کرنے کے لیے حملہ کر دیا چوہے پر چوہے کو جناب اپنے پنجوں میں پھانس کرو کی بلند ہوتا رہا اس کے پاؤں میں اٹک گیا جب وہ ختم ہوا تو جناب مینڈٹ کے پاؤں میں جو مینڈک بھی جو ہے جناب پھسٹتے हुए فضا کی طرف بلند ہو رہے وہ سمجھا کہ جناب تنہیں یاد کیا ہے وہ تیزی سے جو ہے وہ لے کر بلند بلندی پر پہنچی تو اب دیکھا لوگوں نے بھی جناب چیل کے پنجوں میں تو بسا ہوا ہے اور محنت جو ہے وہ جناب میں بنا ہوا فضا میں معلق ہے لوگ تماشا دے گئے یہ کیا معاملہ ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے تو ان میں کوئی سمجھدار لوگ بھی جو ہے وہ موجود تھے ان میں سے بعض نے کہا کہ بھائی بات دراصل یہ ہے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ جناب جو ہے وہ چیئر کی اور چوہے کی اور جو کی آپس میں کوئی جو ہے ہو جائے یہ جو سب کچھ دیکھ رہے ہو نا کہ مینک جو درمیان میں لٹکا ہوا ہے اور پریشانی میں مبتلا ہے یہ ساری وجارت میں وہ یہ ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس چوہے کی دوست کیار کر لی اور اس وجہ سے جو ہے یہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے تو so, حقیقت یہ ہے کہ جناب آج لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے کسی کی برائی سے جو ہے وہ کیا کام ہمیں تو جو ہے جناب اپنا جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ بھائی یہ ہمارا خیر کا ہے اور یہ ہمارے کام آتا ہے اس کے جو ہے برے کام اس کے ساتھ ہیں ہمیں جو ہے اس کی برائی سے تھوڑی مطلب ہے ہمیں تو جو ہے اس کے اس کی دوستی سے مطلب ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب یہ ہمارا بڑا جو ہے گہرا دوست ہے بڑا جو ہے پرانا جو ہے ساتھی ہے بچپن کا دوست ہے اور جناب یہ تو جو ہے ہمارے اسکول کا ساتھی ہے تو ہمارے ہمارے کالج کا یہ تو ہماری یونیورسٹی کاماقت ہے اور یہ بہت بڑی جو ہے وہ ندانی ہے اور بہت جو ہے یہ غلط فہمی ہے اس لیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ جناب مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے کروں کہ خدا نا خاص خدا نا خاصتا کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ وہ بیماری اڑ کر لگنے والی ہے جسے جو ہے یعنی متازدی بیماری کہا جاتا ہے متعدی مرض کہا جاتا ہے تو جناب جب آپ پہنچتے ہیں کسی معالد کے پاس کسی طبیری کے پاس تو وہ جناب جب जब کرتا ہے اور اس کی نبز پکڑتا ہے اور اس کی جب تشخیص کرتا ہے تو وہ جناب معالد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب اس تمہارے دماغ کو تو ایسی بیماری لاحق ہو چکی ہے کہ جو دوسروں کو بھی لگ سکتی ہے لہٰذا اس مریض کو بالکل جو ہے الگ الگ رکھا جائے اس کا اس کا لباس اس کی پوشاک اس کا جو ہے برتن کھانے پینے کا بالکل الگ کر دیا جائے نہ صرف یہ بلکہ لوگوں کو اس سے دور رکھا جائے لوگ اس سے دور رہیں تو آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا صورت حال ہوتی سب جانتے ہیں سب سمجھتے ہیں کہ جناب ہم پھر صورت میں ڈاکٹر کی بات پر ایسا یقین کامل کر لیتے ہیں اور ایسا جو ہے اس کی بات کو ہر آخر سمجھ لیتے ہیں کہ پھر ایسے بیمار کے پاس ہم قریب جو ہے قریب جانا سے پورے دور دور رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بیماری ہمیں نہ لگ جائے اور وہ بیمار با ہے جناب باپ ہی کیوں نہ ہو یا اس کا کر دیں وہ بیٹا ہے کیوں نہ ہو تو جناب باپ بیٹے سے دور رہے گا بیٹا جو ہے وہ باپ سے دور رہے گا باپ بیٹے سے دور رہے گا بالکل جو ہے جناب الگ تھلگ ہو جائیں گے اس کے قریب نہیں جائیں گے اس کا برتن استعمال نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں آپ کہ یعنی ڈاکٹر کی بات پر ایسا یقین لیکن اگر کوئی جو ہے شریعت کو جاننے والا دین کو سمجھنے والا اسلام کو صحیح طور پر سمجھانے والا اگر یہ کہے کہ جناب نیکوں کی صحبت اختیار کرو ایسے لوگوں سے بچو جن کے نظریات جن کے خیالات دین اسلام کے بالکل منافی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان سے دوری اختیار کرو اسی میں تمہارے دین کا تحفظ ہے اسی میں تمہارے ایمان کا تحفظ ہے اسی میں تمہاری تمہاری جو ہے ایمانی کیفیت محفوظ رہ سکتی ہے اسی میں تمہارا اسلام محفوظ رہ سکتا ہے تو معلوم ہے ایسے وقت جو ہے بڑے جو ہے ماڈرن قسم کے لوگ اور نئی روشنی کے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو پڑا ہے یعنی تعلیم یافتہ قرار دیتے ہیں اور بڑا جو ہے معتدی قرار دیتے ہیں وہ ایسے موقع پر یہ کہتے ہیں جناب یہ جو ہے بولوی لوگ جو ہیں یہ تو بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کے پکڑ لے یہ تو جو ہے بھائی کو بھائی سے دور کرنے کے چکر میں رہتے ہیں یہ تو جو ہے بھائی کو بھائی سے جی دور کر رہے ہیں لیکن اگر ڈاکٹر صاحب یہ کہہ دے کہ جناب اس سب کو ایسا مرد ہے کہ اگر تم اس کے قریب گئے اور تم نے اس کے برتن کو استعمال کیا تو یہی جو ہے بیماری تمہیں بھی لگ جائے گی تو اس کی بات پر بالکل آخیں بند کر کر اور دل کو اندھا کر کر بالکل اس کی بات پر ایمان لے آتے ہیں اور فوراً جو ہے اس سے بالکل جدا ہو جاتے ہیں وہاں یہ فلسفا اور وہاں یہ منتق یاد نہیں آتی کہ جناب ڈاکٹر صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ مجھ کو جو ہے اس طرح سے میرے بارش سے دور کرنا چاہ رہے ہیں آپ مجھے جو ہے اپنے بیٹے سے دور کرنا چاہ رہے ہیں مجھے جو اپنے بھائی سے دور کرنا چاہ رہے وہاں ایسی بات کوئی نہیں क्यों سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں जो है جناب جان کا معاملہ ہے وہاں جو ہے جان کی बात ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں اگر میں جو ہے وہ اس کے پاس چلا گیا یہ بیماری اگر مجھے لگ گئی تو میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا لیکن جہاں ایمان کی بات آتی ہے تو وہاں جناب یہ ساری مسجد اور سارے فل پہ یاد آ جاتے ہیں ارے بھائی اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اپنا ایمان مضبوط ہو تو کوئی بھی ہے کچھ نہیں بگاڑ سکتا کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا یعنی مطلب یہ ہوا کہ جناب ہم حضرت سیدنا عمر بن سفار رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی بڑھ گئے ہمارا ایمان حضرت فیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا کیسے میں آپ کو بتلاؤں ایک موقع پر حضرت سید عمر علیہ سطح رضی اللہ تعالیٰ ہو تو ہوئے سرکار غالب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تورات کا لطفہ دیکھا تو آپ بہت سخت ناراض ہوئے حضرت سیدہ صدیق اگر رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے حضرت سبن صدیق ابر رضی اللہ تعالیٰ جس قدر سرکار بال میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاج کو سمجھتے تھے دوسرا کوئی نہیں سمجھتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر حضرت ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو تم دیکھ نہیں کہ سرکار کے چہرے مبارک پر ناراضگی کا ناراضگی کے اخراج جو وہ ظاہر ہو رہے ہیں اور تم تو رات کا نسبت ہونے ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ اے عمر جو ہے اس بگڑی ہوئی میں کیا کر رہے ہو اس طرح کے کلمات اس طرح کے الفاظ آپ نے فرمائے حضرت اب صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے اور ارد کی یار کا لسن ردیل بن ردین وبی اسلام الدین وب محمد بن نبی حضور ہم جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں ہم جو ہے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں اور ہم جو ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ کے سب کے نبی ہونے پر راضی ہیں جب یہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھایا فرمایا کہ اس بگڑی ہوئی میں تمہیں کیا ملے گا اگر آج حضرت موسا علیہ السلام بھی دنیاوی زندگی کے ساتھ آج دنیا میں موجود ہوتے حیات ظاہرے کے ساتھ ہوتے تو آج حضرت موسا علیہ السلام کو میری پیروی کیے بغیر کوئی چارے کار نہیں ہوتا جہاں سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دیکھیے ہمارا ایمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی اس درجے اور اس کیفیت کے اعتبار سے ایمان تو ایک ہی چیز ہے لیکن جو مضبوطی اور جو استحکام حضرت عمر ستار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو حاصل تھا وہ میرے اور آپ کو ایمان کو وہ استحکام حاصل نہیں ہے معاف کیجئے گا اور پھر آپ دیکھیں یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام ایک ایسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے کہ جو آسمانی کتاب تھا. اس میں تغیر و تبدل تو ہو چکا تھا لیکن پھر بھی وہ آج کے زمانے کی طرح تورات نہیں تھی وہ پھر بھی کچھ اس کے اندر باتیں موجود تھی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پڑھنے اور اس کا مطالعہ کرنے کے بارے میں ناراضگی کا اظہار فرمایا تو ہم اور آپ جو صدیوں بعد جو موجود ہیں صدیوں بعد اس دنیا میں ہم پیدا ہوئے ہیں اب جو صورت حال ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے تو اس موقع پر اور ایسے دور میں جناب یہ کہہ دینا کہ جناب ہم پر جو ہے اس کی ہم نشینی اور اس کی جو ہے صحبت کا کوئی اثر نہیں ہوگا وہ برا ہے اپنے لیے برا ہے ہمارے لیے تھوڑی برا ہے لہٰذا ہمارا جو ہے کچھ نہیں بگا کر ہمیں جو ہے اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور پھر دوسرا معام جو حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ محسرم حضرت علامہ محمد ابن سیرین کا ہے وہ بھی, بھی ہمارے لیے بڑا سبق کا حامل ہے کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان سے جو ہے وہ ارض کرنے لگے یہ حضور ہم آپ کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو کچھ حدیث سنانا چاہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ میں تم سے حدیث نہیں سننا چاہتا تم یہاں سے چلے جاؤ اور مجھے جو ہے اس طرح سے جو ہے اپنے کام piBa... سے مت روکو میں حدیث تم سے نہیں سنوں گا اس کے بعد جو ہے اچھا چلیے حبیبت سنیے کم از کم پرانے کریم کی دو تین آیتیں ہی سن لیجیے حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں میں تم سے پرانے کریم کی آیت بھی نہیں سننا چاہتا ہوں تم چلے جاؤ اور نہیں تو میں چلا جاتا ہوں نہیں تو میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں یا تم اٹھ جاؤ ہے جب اس قسم کا معاملہ ہوا تو جناب یہ دونوں اٹھ کر چلے گئے اب جو آپ حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ تعالی کے شاگردان رشید بیٹھے, ہوئے تھے. کچھ جو اور بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے بعد میں جب وہ دونوں آدمی چلے گئے دخت ہو گئے توج بھی نہیں ہے انہوں نے حدیث سنانا چاہیے تو آپ نے حدیث سننے سے انکار کروا لیا اور انہوں نے قرآن کریم سنانا چاہا تو آپ نے اللہ کا قرآن اللہ کا سلام سننے سے ان کو اجیم منع کر دیا اور ان کو کہا کہ میں تم قرآن کریم بھی نہیں سنوں گا حالانکہ قرآن کریم کا سننا تو بہت ثواب کا با... بھائی ہے تو آپ دیکھیں یہاں جو ہے سمجھنے کا مقام ہے کہ علامہ محمد بن الین علامہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی استاد ہیں ان کے با... اساتذہ ایسے سے ایک بہت کامل اور بڑے پائے کے استاد ہے اور سب کچھ جو ہے وہ حدیث اور کتاب پر اور قرآن پر نظر ہے کیا ان کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا کہ قرآن کریم کا سننا بہت طواب کا باعث ہے لیکن اب آپ دیکھ لیں جنہیں ہمیں سمجھنا چاہیے انہوں نے فرمایا اور ہمیں جو ہے وہ سمجھانے کے لیے اور ہمیں تعلیم دینے کے لیے کیسے اچھی بات اختیار کرنا چاہیے اس کا ہے کہ تم تو صرف اس بات کو نظر رکھے ہوئے ہو نا کہ وہ حدیث سنانا چاہتے تھے اور قرآن سنانا چاہتے تھے میں نے حدیث اور قرآن سننے سے انکار نہیں کیا بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ یہ دونوں جو آدمی جو آئے تھے اور مجھے حدیث اور قرآن سنانا چاہتے تھے ان کے عقیدے میں خرابی پیدا ہو چکی ان کے نظریات اور ان کے خیالات دین اسلام کے بالکل خلاف تھے یہ کہنے کو تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے لیکن ان کے اگنتے بگڑ چکے تھے یہ بد عقیدہ ہو چکے تھے اس لیے جو ہے میں ان سے حدیث و قرآن سننا چاہتا تھا کہ دل کا کل ٹھیک نہیں ہے دل کا کل ٹھکانا نہیں ہے اگر یہ حدیث سناتے مجھے قرآن سناتے ان کی کوئی بات میرے دل پر اثر کر جاتی اور دل جو ہے وہ بہت جاتا تو ایمان بھی خراب ہو جاتا اس لیے جو میں نے Yeah تو کیا ہمارا ایمان جو ہے کہ مجھے اس کیسے زیادہ مضبوط ہے کہ جناب ہم پر جو ہے وہ آج کا یہ دور اور آج ہم جس عہد میں موجود ہیں آپ کو نہیں خبر کہ آج طرح طرح کے نئے نئے خیالات کس طرح سے جنم لے رہے ہیں نئے افکار و نظریات سامنے آ رہے ہیں اور ہر ایک ہی جو ہے اپنے نظریات اور افکار کے بارے میں حدیث اور قرآن کا سہارا لے رہا ہے حدیث اور قرآن پڑھ کر پڑھ کر سنا رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے اور قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے آپ جو ہے عقیدت محبت میں حدیث اور قرآن کی لفظ سن کر کر گے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ اجڑ رہا ہوگا آپ کا ایمان جو ہے بگڑ رہا ہوگا اور ایمان بھی آپ بیٹھیں گے لیکن آپ کو خبر پر نہیں ہوگی اس لیے بھی کریمہ میں حکم دیا گیا کہ یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کے راستے کی پیرانی کرو حدیثی کے راستے کی پیرانی کرو بلکہ فرمایا اللہ کے ان محبوب رستوں کی اللہ کے محبوب بندوں کے طریقوں کی اور ان کے معمولات کی پیروی کرو جو میری بازار میں چھٹے ہوئے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ولی کہلاتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے کہلاتے ہیں اور جو اللہ کے یہ وہ محبوب بندے ہیں کہ جن کے راستے پہ چلنے سے ہی جو ہماری نجات ہو سکتی ہے اور ہم اپنے عقائد اور اپنے نظریات اور اپنے موت کا تحفظ کر سکتے ہیں ان کے راستے سے ہٹ کر ہٹ گئے تو نہ ہمارا عقیدہ محفوظ رہے گا نہ ہمارا نظریہ محسوس رہے گا ہم ہماظ کی کیفیت اور اس کے اثرات جو ہے وہ جاری ہو جائیں گے تاریخ ہو جائیں گے تب اس کی بھی ہمارے ایمانی کیفیت اور ہماری جلد کیفیت اس طرح کی ہو آپ جو ہے میری ان پر غور کرتے ہوئے اور فکر کرتے ہوئے میں آپ کو یہ کیا ہوں گا اور میں آپ کو یہ دعوت فکر دوں گا کہ دیکھیے عالم کہ ہونا جو ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں کسی بھی طبقے میں عالم ہو یہ کوئی, با... کوئی ہے وہ اتنی عظیم بات نہیں کسی بھی مکتب فکر میں عالم کا ہونا جو ہے اس کی حقانیت کی اور اس کی صحیح ہونے کی صنعت نہیں لیکن میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ جس طبقے اور جس جو ہے جماعت میں ولی ہے وہی طبقہ اور وہی جماعت جو ہے وہ ہفتان میں آئی ہے آپ دیکھیں کتنے مقابلے فکر موجود ہیں کتنے مسالک موجود ہیں Collapse. کیا ان میں کوئی جو ہے بلی نظر آتا ہے آپ کو یہ حرد اتنا بہت شادی رضی اللہ تعالیٰ کس طبقے میں ہیں حضرت خادہ فری نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ کس جماعت میں ہیں حضرت دادا کے حضری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس جماعت میں ہیں حضرت بابا فرید کس جماعت میں ہیں یہ ساری یہ سارے نبوض کیا اور یہ سارے اللہ کے سے اندر رکھتے ہیں आप आप दूसरे دوسرے آپ دیکھ لیں کہ آر سے مدد کہاں کہاں منعقد ہوتی ہے کیا جو ہے کابیاں میں کہیں آپ کو اس کی خبر ملتی ہے کہ کابیان میں کیا آپ نے کہیں اور جگہ پر کبھی سنا کہ وہاں پر ارس ہو رہا ہے آپ دیکھیں ارف ہو رہا ہے بددار شریف میں ہو رہا ہے عرف ہو رہا ہے اگلے شریف میں ہو رہا ہے عرف ہو رہا ہے لاہور میں ہو رہا ہے پاگپٹن میں ارف ہو رہا ہے بریلی شریف میں में ہو رہا रहा है कभी आपने सुना کہ دیوبند में ارف हो रहा है। بس یہی تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ان اللہ والوں کا وجود اہل سنت والجماعت میں ہے اور اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں ہی میری اور آپ کی اور ان, ان حضرات کی کہ جو ان معتقدات کے جو ان نظریات کے حامل ہیں ان کی یہ خوشبختی ہے اور ان کی یہ سعادت ہے اللہ وبارک و تعالیٰ ہمیں انہی افطار اور انہی معتقدات پر تباہ میں جاری رکھے بابر روانہ